آپ لوگ آسان جائیں گے اور سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے الانیا بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا اور بنی اسرائیل بہتر پر مذہبوں میں بٹ گئے اور میری عمر ترہتر جو ہے مذہبوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک مذہب والوں کے سوا باقی سب کے سب جو ہیں ناری اور جہنمی ہوں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک مذہب والے کون ہیں یعنی ان کی پہچان کیا ہے حضور علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ اسی مذہب اور ملت پر قائم ہو گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے یہ ان کی علامت حضور علیہ سلاط والسلام نے بیان فرمائی ہے سہاستا میں یہ ترمتی شری میں حدیث موجود ہے اور مسکا شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور اس کی جناب والا اصل عبارت بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کماطا بنی اسرائیل عطا نیتانفی امتی من منسانا اوزال کا سب عین ملتن کلحم فنار یعنی حضور علی سلاۃ وسلام نے کلحم فنار کا لفظ یہاں بیان فرمایا ہے إلا صرف ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ ایک جماعت ایک ملت کے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے جی کالو صحابہ کہنے لگے قالو جمع کا سیگا ہے کہ صحابہ نے یا رسول اللہ من ہی یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون ما کالما علیہ اصحابی حضور عللاۃ وسلام نے فرمایا وہ لوگ اس مذہب پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے یہ علامت حضور علیہ سلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ نے آپ نے جیسے زندگی گزاری ہے اور صحابہ نے جیسے زندگی گزاری ہے جس طریقے پر اس پر چلنے والا جو ہے وہی ناجی ہوگا وہی جنتی ہوگا باقی سب کے سب جو ہے جہنمی ہوں گے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب مشقات المصاب نے ایک حدیث روایت کی ہے اور اس حد حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ان عبداللہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال حضر سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن جمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان جدعو إليه وقرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاب سب فرا قا بے کو مان چبیلی یعنی اس آیت کے شان نزول میں حضور علیہ اللہ کا یہ فرمان نکل کرتے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور کون رابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ جلیل القدر سے آبی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے قرآن سیکھے اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام تو سمجھانے کے کئی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے ہیں اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے سیدھی لکیر کھینچی فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس پھر اسی سیدھے خط کے دائیں بائیں اور چند لکیر کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے حضور علیہ سلاۃ السلام نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی مستقیم ولابیل یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو دوسری راہوں پر نہ چلو وہ تمہیں سیدھی راہ سے جدا کر دیں گے اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے تحت لکھتے ہیں اور شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کو اشرف علی تھانوی دیوبندی جو ہے صاحب حضوری لکھتا ہے افادت یومیہ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ صاحب حضوری تھے صاحب حضوری کسے کہتے ہیں دن کو کہیں بھی رہیں رات کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے والے اور ان کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک ان کے علاقے میں ایک جادوگر رہتا تھا وہ کہنے لگا اے عبد الحق تو مجھے مان ورنہ میں تجھے وہاں جانے سے روک دوں گا شیخ محق شیخ عبدالحق محدث محدس الوی رحمت اللہ علیہ آپ نے انکار فرما دیا کیوں حق پرست علماء کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتے کبھی باتل کے آگے جھکتے نہیں آپ نے جب انکار فرما دیا تو رات کو جب حضور علی سلاد وسلام کی بارگاہ میں جانے لگے تو پھر کیا ہوا وہی آدمی راستے میں آڑ بن گیا کہنے لگا میں نہیں جانے دوں گا اور اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ کبھی کبھی باطل جو ہے اتنی طاقت اختیار کر لیتا ہے کہ حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن حق کو کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور نہ ہی باطل کا ساتھ دینا چاہیے جب وہ کھڑا ہو گیا تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث محدل و رحمت اللہ علیہ آپ اس دن بارگاہ مستفوی میں حاضری نہ دے سکے اور واپس تشریف لے آئے واپس آگے وقت گزر گیا دوسرے دن پھر ایسا ہوا تیسرے دن پھر ایسا ہوا تیسرے دن کشتی ہوئی تو پھر کیا شیخ شیخ ابد الحق محتدی البی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندر سے حضور علیہ سلاۃ وسلام کی بارگاہ سے یہ آواز سنی آج تین دن ہو گئے ہیں عبدالحق نہیں آیا تو حضور باہر سے آواز دی اللہ میں تو روزانہ آتا ہوں یہ راستے میں, میں آڑ بن گیا ہے مجھے آنے نہیں دے رہا تو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اندر سے ایک چھری بیچی فرمایا اس کو قتل کر دو تو انہوں نے خواب میں اس کو قتل کر دیا صبح ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ آدمی لوگوں کو قتل کیا ہوا ملا اور یہ بات جب مشہور ہوئی تو شیخ محکم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رات کو ایسے ایسے <تصفح> یہ واقعہ ہوا ہے لہذا یہ قتل ایسے ہو گیا ہے تو معلوم یہ پڑھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں دن کو کہیں بھی ہوں رات کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو حاضری دیتے ہیں ان کو صاحب حضوری کہا جاتا ہے یہ کون لکھ رہا ہے اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفاظت یومیہ میں وہ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں یعنی نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے اگر اعتراض کریں کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے اور یہی سیدھی راہ پر حق تعلی تک پہنچانے والی راہ ہے دوسرے سارے راستے جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رائے راست پر ہے اس کا مذہب حق ہے اس کا جواب یہ ہے یہ ایسی بات نہیں جو صرف دعوی سے ثابت ہو سکے اس کے لیے ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین اسلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہم لوگوں تک پہنچا ہے عقائد اسلام معلوم کرنے کے لیے صرف عقل کا ذریعہ کافی نہیں اخبار متواترہ سے معلوم ہوا اور آثار صحابہ اور احادیث کریمہ کی تلاش اور او یقین اس سے حاصل ہوا اور سلپ سال ہند یعنی صحابہ کرام تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین اسی عقیدہ اور اسی طریقہ پر رہے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دلوی رحمت اللہ آگے فرماتے ہیں اقوال و مزاح میں بدت اور نفسانیت زمانہ اول کے بعد پیدا ہوئی ہیں صحابہ کے اور سلف متقدمین یعنی تابعین تبا تابعین مشتین میں کوئی اس مذہب پر نہیں تھا اور وہ لوگ جو اس نئے مذہب سے بیزار تھے بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد محبت اٹھنے بیٹھنے میں جو لگاؤ اس قوم کے ساتھ تھا جو توڑ دیا اور زبان و قلم سے ان کا رد کیا اور سہای ستہ اور ان کے علاوہ احادیث کریمہ دوسری مشہور اور کتابیں جو ہیں ان پر احکام اسلام کا دار و مدار پر مبنی ہیں اور ان کے اور محدثین اور ہنفی شافی مالکی حملی فقہا عائمہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء جو ان کے طبقے میں تھے سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے جو دیکھیں اور دوسرے ہی بات یہ ہے اشارہ اور ماترودی ماتردیا جو اصول کلام کے اماں ہیں انہوں نے سلف کے مذہب اہل سنت و جماعت کی تائید اور حمایت فرمائی ہے دلائل اقلی سے اس کا اثبات فرمایا ہے جن باتوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع سلف صالحین جاری رہا ان کو ٹھوس اقرار دیا ہے اس لیے اشارہ اور ماتردیا کا نام اہل سنت و جماعت پڑا اگرچہ یہ نام نیا ہے لیکن مذہب اور اعتقاد ان دونوں کا پرانا ہے ان کا طریقہ احادیث نبویہ کی اتباع اور سلف صالحین کے اقوال و اعمال کی اقتداء کرنا ہے اور گروہ صوبیہ کے مشاخ متقدمین اور شیوخ محققین جو طریقت کے استاد آب زاہد ریاضت کرنے والے پرہیزگار خدا ترس حق تعالی کی جان متوجہ رہنے والے نفس کی حکومت سے الگ رہنے والے ہیں سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے جیسا کہ ان مشاہ کی معتمد کتابوں سے واضح ہے اور صوبیا کے کی نہایت ہی قابل اعتماد کتاب تعارف ہے اس کے بارے میں سید شیخ شہاب الدین سوروردی وردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تعارف کتاب نہ ہوتی تو ہم لوگ مسائل تصوف سے نواقف رہ جاتے اس کتاب میں صوفیا کرام کے جو اجماعی عقائد بیان کیے وہ سب کے سب جو ہیں اہل سنت ہی کے عقائد ہیں ہمارے اس بیان کی سچائی یہ ہے حدیث اور تفسیر کلام فکر سیر تاریخ کی معتبر کتابیں جو مشرق و مغرب کے علاقے میں ہیں مشہور اور معروف ہیں تو سب کی سب جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہیں اگر اگر جمع کی جائے ان کی چھان کی جائے تو مخالفین بھی کتابوں کو لائیں تاکہ واضح ہو جائے حقیقت حال کیا ہے تو خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہی بنتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ میری بات نہیں یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث محدس دلو اللہ علیہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے آگے سنیے گا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان آپ ارشاد برماتے ہیں ان بھی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین یقون في آخری الزمان دجالون و کدا من یا بما لم من انتم ولا ابا و عیا کم و عیا ہوں لا دل و مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکا شریف میں بھی موجود ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا یقون فی آخری زمانے دالون وک زابون یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں اور وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائے گا یا تو نقم مین ایسی باتیں لائے گا بمالم تسماؤں جو جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا ولا اباؤ کم اور نہ تمہارے باپ دادا نے تو پھر کیا ہوگا ایسے لوگوں سے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ف عیاقم و عیا ہُم لا دلونکم و لاقن اور تم جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بچو انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی جو ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں اور مسلم شریف میں اور مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی شرح میں شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یعنی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو مکاری اور فریب سے علماء و مشائق اور صلاح بن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ اور مسلح ظاہر کرے گی تاکہ اپنی جھوٹے باتیں پھیلائے اور لوگوں کو اپنے باطل عقیدوں اور فاسد خیالوں کی طرف راغب کرے یہ کون کہہ رہا ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق الحق محدث دلوی رحمتہ اللہ علیہ آپ سن لے ہیں اب یہ ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دجالوں اور کزابوں کے آخر زمانہ میں پیدا ہونے کی خبر دی ہے زمانہ موجودہ میں ان کے مختلف گروہ پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کو ان کے آبا و اجداد نے کبھی نہیں سنا ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے وہ حضور علیہ سلاۃ السلام کو صرف ایل کی سمجھتا ہے اور بس کُل ملا سب حدیثوں کا انکار کرتا ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی اطاعت کا بھی منکر ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کو نہ ہمارے اباؤ اجداد نے کبھی نہیں سنا تھا بلکہ انہیں تو خدا نے یہ حکم دیا ہے یا یادین عمن اطی اللہ و الرسول اے ایمان والو خدا تعالیٰ کی اطاط کرو اور اس کے رسول کی اطاط کرو اور ان میں ایک گروہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے یہ گروہ مرزا کو مہدی مجدد نبی رسول مانتا ہے حضور علیہ السلط والسلام دوسرے نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کا پیدا ہونا جائز ٹہراتا ہے یہ وہ باتیں ہی ہیں جن کو ہمارے آبا اجداد نے نہ کبھی سنا ہے بلکہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے انہیں بتایا تھا انا خاتم نبی نبی آبادی حضور علی صلاحت نے ارشاد فرمایا یعنی میں آخر المبیا ہوں میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا قرآن کریم نے انہیں بتا دیا تھا ماں کان محمد نبا رسول اللہ خاطم نبی یہ قرآن کریم کی آیت کریم موجود ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن خدا تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یعنی حضور علیہ اللہ وسلم کی ذات پر نبیوں کی پدائش کا سلسلہ ختم ہے آپ نے باب نبوت پر مہر لگا دی ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں پیدا ہوگا اور ان میں ایک ایک گروہ وہ ہے جسے وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے اس گروہ کا عقیدہ ہے جیسا علم حضور علیہ سلاط والسلام کو حاصل ہے ایسا علم بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی حاصل ہے جیسا کہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ نمبر آٹھ پر حضور علیہ سلاط و کے علم غیب شریف کے بارے میں لکھا ہے اس میں حضور علیہ اللہۃ واللام کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو زید عمر بلکہ ہر صبی و نون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو حاصل ہے اللہ معذل اللہ رب العالمین اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء نہیں ہے آپ کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے جیسا کہ مولوی قاسم ننوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب تحزیر الناس کے صفحہ نمبر تین پر لکھا ہے عوام کے خیال میں حضور علیہ السلط والسلام کا خاتم ہونا بین مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء صحاب کے زمانے کے بعد اور آپ سب سے آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہے ہو کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات ذات کو فصیرت نہیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہ کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں یہ نہ کچھ اور گنواروں کا خیال ہے پہلی اس کتاب کے صفہ نمبر اٹھائیس پر لکھتا ہے اگر بالفرض زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو بھی اگر بالفرد باز زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے حضور علیہ سلاد وسلام کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے الزب اللہ تعالی اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم کے علم سے حضور کا علم کم ہے جو شخص شیتانلکل موت کے لیے وسیع علم مانے وہ مومن اور مسلمان ہے لیکن حضور علیہ سلاۃ وسلام کے علم کو وسیع اور زائد ماننے والا مشرق اور بے دین ہے جیسا کہ ان کے گروہ کے پیشوا مولوی مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہ نے کاتیا کے سبا نمبر اکوجا پر لکھا ہے شیطان اور ملک الموت کو یہ وسط نس سے ثابت ہوئی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسط علم کی کون سی نش ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمین اور اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور ایک عقیدہ یہ بھی ہے حضور علیہ السلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکل مٹی میں مل گئے جیسا کہ تقویت المان میں موجود ہے اور یہ تمام عقیدوں کے علاوہ اور 20 گروہ کے بہت سے کفری عقیدے ہیں اس لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہند سندھ بنگال پنجاب جہاں جہاں جہاں جہاں بھی سنی علماء ہوئے ہیں اہل حق علماء ہوئے ہیں انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو گرامی یہ قدر یہ, یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہمیں حضور علیہ اللہ آپ نے پہلے سے خبر دی ہوئی ہے کیونکہ حضور علیہ وسلام نے فرمایا قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون کی آخر زمانے سے یفتن حکم یہ حدیث حضور علیہ السلاۃ والسلام نے پہلے بیان فرما دی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا نا حضور علیہ السلاۃ والسلام آپ کی زبان ترجمان سے نکلی ہوئی بات جناب پوری ہو کر رہے گی اسی لیے یہ عقیدے جتنے بیان کیے ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی باتیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے یہ صحابہ کے زمانے مع میں نہیں تھے. تو صحابہ حضور علی علیہ سلاۃ کی نبوت کے بعد دوسرے نبی کے قائل تھے نہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا اور نہ تو حضور علی علیہ کا علم کا سلاۃ وسلام کے علم پر جناب ش... شیطان کو فوقیت دیتے اور ملک الموت کو فوقیت دیتے تھے یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ یہ وہ عقیدے ہیں جو ہمارے آبا اجداد نے نہ سنے ہیں. پہلے سنے ہی نہیں ہیں یہ عقیدے ہیں جو حضور علیہ اللہۃ وسلام آپ کی احدیث مبارکہ کے مطابق یہ لوگوں نے وضع کیے ہیں اور یہ نہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام معذ اللہ عمد اللہ آپ سے تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو ایسا علم حاصل ہے جیسا حضور علیہ سلاۃ والسلام کوئی علم ہے ایسا علم تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو حاصل ہے یہ عقیدہ جو ہے یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا نہ تو تابعین کا تھا نہ تو تباہ کابئین کا نہ کسی اور کا بلکہ یہ اس حدیث کے مستاق لوگ ہیں جس, جس میں حضور علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں بیان کریں گے ببالم تسما تم ولا لا کم ولا وفتن اور تمہارے سامنے وہ ایسے ایسی چیزیں بیان کریں گے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہو کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں جی وہ فتنہ میں آب تمہیں نہ ڈال دیں تو حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کے فرمان کے مطابق جو ہے یہ باتیں بالکل صحیح اور تندرست ہیں بالکل صحیح ہے تو حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والے ہمیشہ گمراہ اور بے دین لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے اور چونکہ آج میں پہلے دن ہی حاضر ہوا ہوں کل سے انشاءاللہ شاء اللہ بفضل ہی تعالی اگر آپ لوگ تشریف لائیں تو کل سے مستقل طور پر درس بخاری جو ہے وہ شروع کروں گا اور اس سے پہلے انشاءاللہ شاء اللہ بفضل ہی تعالی حدیث پر اصطلاح حدیث پر کچھ درس ہوں گے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کے حدیث کی اصطلاح جو ہے یہ, یہ جس جس کس کس پر بولی جاتی ہے ہاں جی یہی ٹائم مفتی صاحب کے بعد انشاءاللہ میں آیا کروں گا ان شاء اللہ تعالی تو تموجن ہے نا یہاں تو آج تو صرف صرف حاضری کے لیے میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اللہ اور آئندہ مستقل طور پر حاضری دیتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ جی تو ہاں جی اِنشاء اللہ بفضل ہی تعالیٰ ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں کو کسی کو چھیڑنا نہیں لیکن ہم نے علم سیکھنا ہے یہ سیکھتے رہیں گے اور اگر حسان آتا ہے تو حسان کو بھی بتلا دیجیے گا مجھے نہیں معلوم چونکہ میں خود کئی مہینوں کے بعد آیا ہوں روم میں تو مجھے انشاءاللہ صحیح نہیں معلوم کون کون آ رہا ہے کون کون نہیں آ رہا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب یہ نیک کوئی ہے فور صاحب آپ کو مائک چاہیے تو جی مائک چاہیے آپ کو روم میں لائیے آپ جیسے قانونی طور پر بھی جرم ہے اور یہ بیچارا ذریعے کیا کرے گا اگر اس موقع پر اس کو یہ سو دوسر کو دینے پڑتے ہیں تو یہ دفعہ ظلم کی صورت ہے یہاں گنجائش نظر آتی ہے یہ دینا چاہے گا جی اور ویسے جو عمومی صورت ہے جہاں گورنمنٹ کی فیس بنتی نہیں وہ طلب کرتے ہیں اب مختلف مواقع ہیں یہاں پر مثال کے طور پر ایک کام ہے اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں کچھ بچا جائے وہاں پر لیکن جہاں یہ ہے کہ آپ کا کام پھنسا ہوگا مثال کے طور پر ایک کسی کے جو ہے تیار ہو گیا اب تیار ہونے کے بعد وہ دے نہیں رہے اس کو جی پیسے دیں ہمیں مثال لی ہم نے تو یہاں جب اس کا کام تیار ہو گیا وہ, وہ پراپر جو فیس ہے وہ بھر چکا تھا اس کا استحقاق ہے اب اگر یہ دیتا ہے تو یہ بھی دسیں زن کی صورت ہے یہاں بھی اجازت ہوگی لیکن لینے والے کے جو بدت حرام رہے گا لینے والے سلام علیکم آواز آ رہی ہے ابھی میری یار میرے مائک میں یا کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہے آواز اچانک ختم ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتا چلتا میں اروس کر رہا تھا کہ کسی بائک کے کوئی سوالات ہیں راجا صاحب تشریف فرما ہے وہ پوچھ سہی ہے نا ایسے آپ ابھی ماشاءاللہ اللہ یہ سوالات تو بہت سارے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہوں کل سے کل سے انشاءاللہ چونکہ میں مستقل درس شروع کروں گا اور اس, پہ, اس میں ان شاء آپ لوگ سوال, سوالات کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کے جوابات بھی دیا کروں گا کل سے مفتی صاحب کے جانے کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ در سے بخاری کل سے میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور اس میں تقریباً انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس حدیث کو دیکھا کریں گے پہلے اصطلاحات حدیث جو ہیں وہ بیان ہوں گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر ساتھ ہی درس بخاری جو ہے شروع کر دوں گا جی تاکہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے آپ لوگوں سے جزاک اللہ خیر جی میرے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ جزاک اللہ حضرت انشاءاللہ سوالات چلو کل ہی گے مگر حضرت ایک میں نے ویسے بات ہی کرنی تھی کہ ان کے عقائد تو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ان کے گندے ان کے مت مطلب کی اس طرح کی آ... آ... م... کے فرقی ہوئی ہیں اب یہ کہ یہ اگر عوام میں مطلب کہ جو عام پبلک جن کو پتہ نہیں ہے ان.. ان کو یہ پتا چلنے تو ظاہر وہ ان سے نفرت میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کو یہ ان کی مطلب کہ وہ آ, نہیں پہنچ پا رہی میں اس پہلو پر ہے نا, میں سوچ رہا ہوں. یا عوام اس چیز کے وہ آ, آ, آ, آ, یا تو کوشش ہی نہیں کرتے یا اس, آ, مطلب کہ اس کا قابل بھی نہیں کس طریقے سے بات کروں کہ مطلب کہ یہ عقائد ہے, یہ عام تک اگر یہ نا جو ان کے یہ کفریہ بک کرام کے بارے میں گس تو اس طرح انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہو سکتے اس میں مطلب کہ یہ تھوڑی سی نا مطلب کہ آپ دیکھیں نا ذرا خطرناک قائد ہیں یہ اگر کسی کے بھی سامنے اگر بندہ یہ اس طرح کے قائدے رکھے تو ذرا کہ وہ مسلمان جو ہوگا تو وہ تو جلال میں آ جائے گا ہاشمی میاں صاحب جب تشریف لائے میری آواز تو بہت ہی سادہ بہت ہی اچھے انداز پر بیان فرما رہے تھے اب ایسی ایسی جگہ پر وہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جنابی نارے لگا مطلب ہی نہیں ہو رہے کس طرح کے مطلب بڑے غور سے سن رہے تھے مگر ایک ایسی بھی تعداد ہے جن کو وہ مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی اب باقاعد پر بیان ہو رہے ہیں ان کے خفیہ عقائد پر تو ادھر سبحان اللہ کے نب وہ تو آواز آ رہی مسئلہ ہے کبھی مائک کا آواز آ ہے مدینہ السلام علیکم جناب آواز آ رہی ہے اچھا ماشا جزاک اللہ تو شکریہ جناب آپ لکھنے کا تو مسئلہ ہے تو میں نے سوچا اگر آواز نہیں جا رہی ہے تو میں خام مختلف کیونکہ یہ ایک چیز رہنا رد کرتے ہیں بڑے پیارے انداز, انداز میں بتاتے ہیں ان کے پلے ہی نہیں کچھ پڑ رہا تو اتنا عرصہ ہو گیا یہ کیا مطلب کہ سنتے ہیں کیا ان کی اندر سے آواز آ رہی ہے یار ایک آواز کا بھی مسئلہ ہے بات کرتے ہوئے مزہ نہیں رہا تو میں مائک فری کر دیتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے اور یہ بات یہ ہے کہ ان کا ہر جگہ پہ رد ہونا چاہیے ایسے جیسے ہم لوگ پالٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام اپنی اپنی مساجد میں اپنے عقیدے کا اظہار کریں اور ٹیلی ویژنوں پر اس کا اظہار ہوتا کہ اہل سنت و جماعت کو معلوم پڑے کہ حقیقت کیا ہے میں آپ کو چند دن پہلے کی بات بتلاتا ہوں کہ لندن سے مجھے تکبیر ٹی وی والوں نے انوائٹ کیا ایک دن نہ تقریباً اے, مجھے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم انہوں نے دیا آ, آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ٹائم دیا ٹی وی والوں نے لیکن میں نے وہ غنیمت سمجھا موقع میں نے کہا کم از کم اپنا عقیدہ جو ہے وہ کھل کر بیان کرنا چاہیے اے? کم از کم عوام الج تک ہمارے اک... ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے پر پہنچ سکے تو ایسے ہر شخص پر کے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو جہاں وہ اس کو اس کی بات پہنچ سکے اس کو پچانی چاہیے جی تو میں تو اب کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں ویڈیو بنا کے ان کی کتابوں کے سفید ل... نکال کے اور ویڈیو پر بنا کے نا تو کم از کم جو ہے یوٹیوب ٹیوب میں لگاؤں تاکہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ معلوم ہوں کہ حقیقت کیا ہے جی تو ایسے ہمارے علماء کرام کے ذمہ یہ بات آتی ہے کہ وہ عوامی اہل سنت کو بچائیں ان بیڑیوں سے بچائیں اور صحیح ان کی ترجمانی کریں جزاک اللہ خیر جی؟ یہ تو کام کرنا چاہیے تو ایسے اگر تھوڑے سے علماء کرام تھوڑی سی محنت کریں تو یہ جلدی بہت جلدی مسئلہ حل ہو سکتا ہے جی؟ وہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بات پہنچنی چاہیے وہاں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات کے درمیان میں ان کو اچھی نہیں لگے گی تو وہ کاٹ دیں گے نہیں جی؟ اپنی آواز جتنی زوردار طریقے سے پہنچ سکتی ہے ضرور پہنچا دو جی؟ میرا تو یہی ایک طریقہ اور یہی مشن ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ